Assalamu alaikum Welcome to Virtual University The course as usual is Introduction to Programming and today is lesson number 8 In the previous session we completed some of the loops with a discussion while loop we covered the do while and then for loop and then we introduced some new operators for increment and decrement and some compound assignment operators introduced آج ہم ایک فائنل مطلب سمجھ لیں ایک ملٹی ویڈ ڈیسیزن اسٹرکچر کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا لوپس کے اوپر اور بات کر لی جائے دیکھیں ابھی تک جو ہم لوپس چلاتے رہے ہیں وائلڈ ہو فور ہو کسی قسم کی بھی ہو ہم ایک قسم کا کاؤنٹر چلاتے تھے یا کہتے تھے کہ جی وائلڈ کوئی نمبر از لیس دین ایک ادر نمبر کیا صرف اسی قسم کی لوپس ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں اگزیکٹ کاؤنٹ پتا ہی نہ ہو کہ جی کتنی دفعہ یہ لوپ چلے گی انفیکٹ یہ کافی کامن اکرنس ہے کہ جی جب لوپ میں ایک پروگرام داخل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام کو نہ معلوم ہو کہ جی یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گی کسی کنڈیشن پہ اس نے ایگزٹ کرنا ہو ایک پھر ہم کانٹرائٹ سا ایگزامپل بنا لیتے ہیں اپنے لیے سپوز ہم نے کلاس کی ایوریج جو ہے نا مارکس کی سپوز آپ کے مڈ ٹرم کے ریزلٹ آگے ہوئے ہیں اور ہم نے مڈ ٹرم کے مارکس کی ایوریج نکالنی ہے کلاس پوری کے لیے well, کی کچھ بڑی ہوتی ہیں سپوز میں آپ کو مارکس دے بھی دوں یا ہماری آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ جی مڈ ٹرم کے مارکس لگے ہوئے ہیں کیسے پتا کریں گے ایوریج تو آپ کو لینا آتا ہے نا نمبروں کو جمع کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے بائی دا The question is, if I read these marks on the what would you do to write a program to find the average? Do you scroll down and count the numbers before the first time? How many numbers have been? And if they scroll down, maybe after the last few days, you have reached the end. There is a telephone and someone has interrupted you. You forgot your question. I mean, just determining the number of students first, اینڈ دین گوئنگ این کیلکولیٹنگ ول بی if not to ایف ناٹ ٹو سی ایرر پرون بٹ یہ بٹ فار دا مومنٹ اٹ ول ڈو سو کیسے کیا جائے ایک طریقہ اور یہ کتاب میں بھی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہم انپٹ کرتے ہیں نا اسی میں ایک خاص ویلو انپٹ کر دی جائے جو کہ بتا دے کہ جی لوپ یہاں ختم کر دو سو فار ایگزامپل اگر آپ کے grades ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جی نمبر جو لیے ہم نے مڈ ٹرم میں وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتے اگر کسی نے بہت کوشش کی اور کہا جی میں زیرو ہی لے کے چھوڑوں گا تو زیرو تو اس کو مل گیا ہوگا بٹ مائنس 1 نہیں ملا ہوگا سو یو کین یوز اے اسپیشل ویلو ٹھیک ہے ٹو ٹرمینیٹ اے لوپ سو ان دس کیس واٹ وڈ وی ڈو وی ووڈ ڈو لائک کہ جی ایک ویریبل رکھ لیں سم sum, کا, int, sum اور ایک ویریبل رکھ لیں لیٹس اے نمبر آف اسٹوڈینٹس لائک انٹ نمبر یا انٹ اسٹوڈینٹس اس کے بعد آپ لوپ میں داخل ہو جائیں ٹھیک ہے نا لیٹس اگین ایس یو کے ہم ڈو وائل لوپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم ایک اسٹوڈینٹ تو ہو جس کا ہم ایوریج نکالنا چاہیں تو ہم کہیں گے ڈو لوپ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ایک کسی ویریبل میں پہلے گریڈ حاصل کیا لیٹ سی سی این ان ٹو گریڈ اور وہ گریڈ جو ہے اس کو سم میں جمع کر دیں یوزنگ آر نیو شارٹ ہینڈ آپریٹر نمبر آف اسٹوڈینٹس تو اگر اوپر جو ہے اس کو انیشلائز کیا ہوا تھا زیرو تو لوپ کے اندر آپ کہیں گے students ایکولڈینٹ پلس ون وچ اگین یوزنگ آر نیو شارٹ ہینڈ آپریٹر وی کوڈ یوز اسٹوڈینٹس پلس پلس ٹھیک ہے اب آ گیا کا ختم یہاں پہ آ گیا وائل تو وائل میں کیا کیا جائے وائل کے اندر یا تو آپ ٹیسٹ لگائیں کہ جی گریڈ کیا انٹر کیا گیا تھا اگر آپ یہاں پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ جی وائل گریڈ از گریٹر دین اور اکول ٹو زیرو تو یہ کام کر جائے گی جو ابھی میں نے لوپ آپ کو ڈسکرائب کی ہے کیا خیال ہے there is a subtle logical flaw in there masla ye hai ki ji grade ko pehle humne sum mein jama kar diya hai aur phir jaake test kiya ki kahin minus 1 to nahi tha so i won't discuss this problem further think of how you would write a loop that would terminate jab grade jo hai minus 1 enter kiya ho lekin grade ko wo sum ke andar jama na kare اور نہ ہی وہ نمبر آف اسٹوڈینٹس کو انکریمنٹ کرے کیونکہ مائنس کسی کا گریڈ نہیں ہے وہاں پہ لوپ ٹرمینیٹ کرے جب آپ لوپ سے باہر آئیں تو اس وقت آپ نے کہنا ہے ایوریج equals سم divided بائی students اور پھر ایوریج کو پرنٹ کر دینا ہے سو سی ہاؤ یو وڈ ڈو دس اینڈ پر ہیپس ڈسکس دس آن دا ڈسکشن بورڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اینڈ ایفیشنٹ اینڈ ایلیگینٹ مطلب سولوشن وو تھنگ آر نائس ٹو ہیو ایفیشنٹ بھی ہو مفت کے چکرنا نہ لگ رہے ہوں اور ایلیگنٹ بھی ہو سمجھ بھی آئے اور تھوڑی سی خوبصورتی کوئی ایلیگنٹ اسپیچ میں ہو کوڈ کے جو آپ لکھ رہے ہیں آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی وے ڈسیزن کا اور یہ گریڈ سے اچھی اس کی گفتگو آغاز کیا جا سکتا ہے ملٹی وے ڈسیزن کب آتا ہے لیکن ہر دفعہ ہمارے پاس ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ جی اف اے از گریٹر دین بی اور not جسٹ ون کنڈیشن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی دیر آر سیورل کنڈیشن جن کے ہر کنڈیشن کے لیے آپ نے کوئی مختلف ایکشن لینا ہے اگر پیرول کا اگزامپل لے لیں تو جی اگر ہزار روپئے سے کم تنخواہ ہے تو اس کا کوئی انکم ٹیکس نہیں کٹے گا ہزار سے دس ہزار تک کوئی انکم ٹیکس کاٹنا ہے دس ہزار سے بیس ہزار تک کوئی ایکسٹرا ٹیکس اس کے اوپر لگانا ہے اس سے اوپر کچھ اور کرنا ہے کئی so, کیٹیگریز ہو سکتی ہیں آپ کے گریڈس کو لے لیں اگر ہم کہیں کہ جی ہر گریڈ کی ڈسکرپشن پرنٹ کرنی ہے اور لوپ ہم چلا رہے ہوں اسٹوڈینٹ گریڈ کے اوپر تو جس کا اے آیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسلنٹ لکھا جائے بی آیا ہم لکھیں ویری گڈ سی آیا ہے ہم لکھیں گڈ لکھ دیتے ہیں یہاں ڈی آیا ہے وہاں لکھتے ہیں پور ای گریڈ کوئی نہیں لیتا, کہ جی, e بھی کے لیے ہے ای e کوئی گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس ایف فیل سو so اگین ہمارے پاس اے بی سی ڈی اور ایف پانچ مختلف گریڈس ہیں جن کی اپنی اپنی ڈسکرپشن ہے اب پروگرام کے اندر اگر یہ ڈسکرپشن لکھنی ہو تو ہم کیسے لکھیں ایک تو ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈسیزن سو یو کین آلویز رائٹ ایف گریڈ ایکولس اور ایکولس ڈبل ایکول استعمال ہوگا یہ کمپیرزن آپریٹر میں اور پھر سنگل کورٹس کے اندر اے تو so if گریڈ ایکولس اے سی آؤٹ ایکسلنٹ If ختم ہو گیا نیا ایف لکھے گریڈ بیٹ very good یہ بھی پانچ مختلف if لکھ سکتے ہیں لاجیکلی دے آر کریکٹ وٹ کین بی ڈو little better یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ is one of the most expensive statements that you can have in the computer in your program what does that mean it means ki ji if ko execute karne ke liye processor ko kai cycles mein se guzarna before a single decision can be evaluated so agar aapne apne program ko efficient banana hai chahte hain ki wo tez chale jaldi kaam kare aur ye wahi baat ho rahi hai ab hum bade programs ki baat kar rahe hain to aap performance evaluation mein jab jayenge you will learn کہ جتنے کم if ہوں گے اتنا تیز پروگرام چلتا ہے اور بھی بڑے ٹوٹکے آپ کو میں بتاتا چلوں گا but if از این ایکسپینسو اسٹیٹمنٹ سو اگر ہم نے پانچ چیزوں کا ٹیسٹ کرنا ہے جن میں سے آنسر صرف ایک چیز گئی ہی ہوگا یا گریڈ اے ہوگا یا بی ہوگا یا سی ہوگا یا ڈی ہوگا یا ایف ہوگا یہ نہیں ہے کہ کسی کا گریڈ a بھی ہو اور سی بھی ہو سو so, پانچ ٹیسٹ لگانا جو ہے دیٹ از ویری true بیکاز کا آنسر آئے گا چار کا فالس آئے گا سو وٹ کین وی ڈو ویل یو ریمبر کیا آپ کے پاس ایف ایل بھی ہے so it as if grade equals a c out excellent else else کے اندر کیا لکھا جائے well I mentioned earlier کہ جی nested if تو ہو سکتا ہے you can always write another if statement inside the other if so else کے بعد ہم لکھتے ہیں Grade equals اکولس بی سی آؤٹ ویری گڈ اب کیا کریں ویل well, further فردرف گریڈ اکو سی آؤٹ گڈ اور سی کے لیے گڈ ڈی کے لیے پوئر اینڈ سو آن دو تھوڑے سے مسئلے آ رہے ہیں بٹ دیزا اسٹائلسٹک ایشوز ایک میں نے کہا کہ جی کے بعد آپ کو انڈینٹ کرنا چاہیے تاکہ نظر آئے کہ جی اف کس چیز پہ ایکٹ کر رہا ہے سو so, اگر آپ اس طرح نیکسٹ کریں گے تو آپ کی انڈینٹیشن چوتھے پانچویں چھویں لیول پہ پہنچی ہوگی اسکرین کے بھی سائڈ پہ آپ کو رائٹ لیفٹ اسکرول کرنا پڑ رہا ہوگا بٹ دیر از اندر وے آف ڈوئنگ اٹ از ایگزیکٹلیٹ نو ڈیفرنس آف سینٹیکس بٹ اے ڈیفرنس آف اسٹائل آف رائٹنگ سو اف یو وائٹ ایف گریڈ ایكوس اے سی آؤٹ ایکسلینٹ else ایف گریڈ ایكوس بی اب کیا کیا ہے کہ جی ویپنگ کے ساتھ چھوڑ کے کے ہے ہے ہے ہے جو جو یہ اس کے اندر ہے. لیکن لکھتے وقت یہ سیم انڈینٹیشن لیول پہ لکھا گیا so اب لکھنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو بلاک جو نظر آئے گا وہ آئے گا if thing, else if thing, else if درمیان دے آر ٹو ڈیفرنٹ کی ورڈ اور پھر else if ایف ایل اور سنگل اسٹیٹمنٹ کے لیے یہ کافی ہے اگر ہر ایف کے ساتھ ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ہوں دین ریمبر دیٹ دا بریسز میچ وین ایور یو یوزنگ braces دین اٹ از بیٹر ٹو گو ٹو the انڈینٹیشن اسٹائل to to تاکہ آپ کو بلاکس نظر آتے جائیں اوکے سو ٹو اپروچز وی ہیو کورڈ فار دا ملٹی وے ڈیسیزن فرسٹ ون از Using as many ifs as are necessary. But I said that is expensive. The second one was using nested ifs. Ke if ke baad else tala or else ke ander ek or if shuru kar diya. Yeh pehle bali approach se zara seh zyada efficient hai. Kyunke agar pehla hissah true ho gya toh else execute nie ho If pore bade walay if se bahara a jayenge. So it is more efficient. But do we have a construct? A separate standalone construct to handle these instances and the answer is obvious yes we do the construct that we use is called the switch statement s w i t c h so it's the switch statement switch johai wo bhi c mein provide kia gaya hai practically for these purposes taakhe kuch code johai wo efficiently likha ja saka ya asan ho jai and in a way it is very very readable کا جو سنٹیکس ہے اس کے آپ لکھتے ہیں سوچ آگے پرنتھس کے اندر کسی ویریبل کا نام ٹھیک ہے نا? کہ جی اس چیز کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد کرلی بریسز آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ایف کے اندر لکھنا تھا گریڈیکل اے گریڈ بی ایٹسٹرا وہ یہاں پہ آپ کیس کے طور پہ لکھتے ہیں سو یو وڈ رائڈ کیس لیٹ اے ود ان سنگل کوٹس اے پھر آگے کولن سو کیس اے اب جو کیس اے کے لیے کام کرنا ہے وہ نئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں جو ہر اسٹیٹمنٹ سیمیکولن کے ساتھ اینٹ کرے گی اور اس کے بعد آپ دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں واپس کر کے بی اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹ پھر کیس سی ہر کیس جو ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ویلو دی یہ ویلو کس کے ساتھ کمپیر ہو رہی ہوگی جو سوچ میں ویریبل دیا تھا سو انگزامپل یو وڈ رائٹ پھر کرلی بریسز کے بعد کیس اے ود سنگل کوٹس کولن اور اس کے بعد آ جائے گا سی آؤٹ ایکسلنٹ کیس بی سی آؤٹ ویری گڈ اینڈ سو آن ٹل یو کم ٹو سوئچ اور کوئی کیسز نہیں بچتے کرلی بریسز ڈالیں سوئچ کا بلاک کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہ ایکچولی کمپلیٹ نہیں ہوا اس کے اندر دو تین چیزیں خیال رکھنا لازمی ہے ان چیزوں کے اندر سوئچ کے لیے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی جیسے یہ گریڈ والا اگزامپل ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ جی یوزر نے چھوٹا اے ڈالا ہے یا بڑا اے ڈالا ہے تو کیا کریں شوڈ بھی ہیو ڈفرینٹ کیسز کیونکہ ریممبر سی از کیس سینسٹیو سو وہ چھوٹے اے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام دا کیپیٹل اے اینڈ دی کیریکٹرز ون از ٹائپ ود آؤٹنگ دا شفٹ آن دا کی بورڈ اینڈ ادر ون از ٹائپ بائی ہولڈنگ ڈاؤن شٹنائنگ اے آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ سے یاد ہوگا کہ جتنے ہمارے کی کے کیریکٹرز ہیں ان کی کمپیوٹر کے اندر نیویرک ویلوز ہیں سو در از این ایس کی کیریکٹر سیٹ کتاب کے اپینڈکس میں بھی آپ کو مل جائے گا سو ہر کیریکٹر کی اپنی ویلو ہے ان سائڈ دا کمپیوٹر چھوٹے A کی اور ke so, ki so, value ہے capital A کی اور value ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جی یوزر یو نو وی وانٹ ٹو میک دا پروگرام یوزر فرینڈلی ہم کہتے ہیں کہ جی یوزر پہ یہ نہ ڈالیں کہ نا کیپیٹل اے ڈالا تو میں بتاؤں گا ایکسلنٹ اور چھوٹا ڈال دیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے سو وٹ یو وڈ وانٹ ٹو ڈو از ہیو ٹو تھنگ یو وڈ وانٹ ٹو ہیو کیپیٹلڈل ہو رہا ہو چھوٹا اے بھی ہینڈل ہو رہا ہو اب سوچ اسٹیٹمنٹ کی کچھ لمیٹیشنس آنے لگی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے case, نو no. have to make میک دیز ٹو سیپریٹ کیسز سو یو ہیو ٹو سی کیس کیپیٹل بٹ فائدہ کیا ہے نیکسٹ لائن آپ لکھیں گے case within single quotes چھوٹا اے کولن اور پھر اس کے بعد جو بھی کرنا ہے switch statement does is that the cases fall through جو بھی پہلا case correct ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری ایکسیٹ ہوتی جائیں گی رائٹ ڈاؤن ٹو end of the سوچ اسٹیٹمنٹ یو ہیو ٹو نو دس دس از امپورٹینٹ ہوتا کیا ہے سپوز آپ نے بی گریڈ انٹر کیا واٹ والا کیس تو اسکپ ہو گیا کیس بی والا آیا آپ نے کر دیا سی آؤٹ ویری گڈ لیکن فروم واٹ آئی جسٹ سیڈ باقی تمام اسٹیٹمنٹ سوئچ کی ایکسییکیوٹ ہو جائیں گی سو so اب آئے گا سی آؤٹ گڈ آئے گا سی آؤٹ پور پھر آئے گا سی آؤٹ فیل یہ سب پرنٹ ہو جائیں گے وی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ جب ایک کیس جو ہے وہ cover ہو جائے تو چھلانگ مار کے کسی طریقے سے سوچ اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جائے جائے اس کے لیے جو ایک کی استعمال ہوتا ہے وہ ہے بریک سو بی آر ای اے کے سیمیکولن یہ جو بریک اسٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انٹروڈیوس کی ہے جو کہ فلو آف کنٹرول کو انٹرپٹ کرتی ہے نام بھی صحیح ہے بریک اب اس کو آپ کو اپلائی ذرا سا ریلیجسلی کرنا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ جی سوئچ اسٹیٹمنٹ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جو پہلا ٹرو کیس ہے وہ والا ایکسی ہوگا لیکن اس کے بعد ایکسی چلتی ہی جائے گی جب تک سوچ ختم نہیں ہوتا سو so, ایک عادت بنا لیں کہ جی ہر کیس کے لیے جو بھی ایکسی کرنے کرنا ہے ایکشن اس کے بعد بریک لکھ دیا جائے تو ہوگا کیا کہ جی کریکٹ کیس ڈھونڈا جائے گا سوچ سٹیٹمنٹ کے اندر سے اس کیس کا جو باڈی ہے جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر دی ہوئی ہیں وہ ایکسی ہوں گی اور اس کے بعد بریک انکاؤنٹر ہوگا آپ جمپ کر کے باہر آ جائیں گے جو میں نے اگزامپل دیا کہ جی کیس کیپیٹل اے اور کیس لوئر کیس اے یہ اگزامپل اسپیسیفکلی اس کو اس کے اگینسٹ ہے کہ جی ہم دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان میں بریک نہیں آئے گا یہ اسٹیٹمنٹ اکٹھی فرسٹ لائن سیکنڈ لائن کر کے آپ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی کامن ایکشنس دینے ہیں ان دس کیس سی آؤٹ ایکسلنٹ وہ دے کے آپ کہتے ہیں بریک سو پھر سوئچ کے باہر آ جاتے ہیں سو اٹ از اے گڈ idea for every case پیراگراف inside the دا سوچ اسٹیٹمنٹ ٹو بی اینڈ ود اے بریک کیا سارے جو پاسبلٹیز ہیں وہ ہر کیس کے اندر ہینڈل ہو جاتی ہیں فار ایگزامپل یہی گریڈس کا اگزامپل لے لیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اے بی سی ڈی اینڈ ایف واٹ ہیپنز اف دا یوزر ان سیسٹ میں نے ہی انٹر کرنا ہے زیڈ تو کوئی کیس نہیں ہے سو so, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جی اس سچویشن کو بھی ہینڈل کر لیا جائے دس از اگین پارٹ آف گڈ پروگرامنگ پریکٹس دیٹ ہینڈل آل پاسبل ان پٹس اس کے لیے سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کو ایک ڈیفالٹ پیراگراف دیتی ہے سو so, نارملی اوپر ہم ساری چیزیں جو ایکچولی اکر کرنی ہیں ان کے لیے کیس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اور اخیر پہ لکھتے ہیں ڈیفالٹ ڈی ای ایف اے یو ایل ٹی کولن اور اس کے بعد آپ کچھ اور ایکشن لینا چاہیں ان دس کیس یو وڈ سے سم تھنگ لائک Uh, please enter grades from A to D or F like a polite statement rather than being rude and saying you know you've entered a nonsense grade please make sure you know how to make uh, you know do data entry let's be polite so Ustara ki cheez lehke phir ham switch statement ko complete karte hai. Going back remember switch statement is optional ye multiple if statement ke saath یا ایف ایل کے نیسٹنگ کے ساتھ یہی کام اچیو ہو سکتا ہے بٹ سمٹائمز یہ نیچرلی فال کرتا ہے کہ جی پرابلم ایسا ہے کہ اگر اس پہ سوئچ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں تو زیادہ ایلیگنٹ نظر آئے گا اس واسطے یہ اپنی جگہ پہ ڈلا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے ایک نئی اسٹیٹمنٹ ایک نیا کی ورڈ انٹروڈیوس کر دیا وہ ہے بریک کا بریک کے اوپر میں بھی تھوڑی دیر میں اور بات کروں گا کیونکہ یہ صرف یہاں سوئچ کے اندر نہیں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے فار دا مومنٹ لیٹس لک ایٹ دا فلو چارٹ ریپرزنٹیشن آف دا سوئچ اسٹیٹمنٹ اینڈ آلسو لیٹس لک ایٹ سم آف دا لمیٹیشنس کے سوئچ کب استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے تو اس کا فلو چارٹ وہ سمپل ہے بالکل عف کے فلو چارٹ کے اس کی طرح بنایا جاتا ہے ہم اوپر سے لائن ڈالتے ہیں ڈائمنڈ بناتے ہیں اس کے اندر آپ لکھ دیں گے سوچ گریڈ اس ایکزامپل کے لیے اس کے بعد سیدھی نیچے لائن نکال دیں یہ جو ورٹیکل لائن نیچے نکل رہی ہے اس سے رائٹ right کو ایز ود آر آلویز لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹیشن آپ لائنیں نکالیں گے لائن نکالی نیچے لائے اس کے اندر ریکٹینگل بنایا جو بھی اس کے اندر کرنا ہے ڈسپلے ایکسلنٹ ٹھیک ہے نا اور وہ لائن واپس ورٹیکل لائن کے ساتھ جوڑ دی لیکن جو اوپر سے لائن نکالی تھی وہاں پہ آپ لکھ دیں ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ رائٹ right کو ایک لیول رائٹ right کو ریکٹینگل بناتے جائیں گے کیس کیس اوپر سے لے کے نیچے تک جو ورٹیکل لائن گئی ہے وہ سوئچ سٹیٹمنٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور نیچے والا سب سے جو ہے وہ سوئچ سٹیٹمنٹ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے ریڈنگ بی جی یہ جو ملٹی وی ڈیسیزن ہم نے ایک ڈائمنڈ تو بنایا جس میں لکھا ہے سوچ گریڈ اس ڈیسیزن کی وجہ سے ایک بلاک ایکسیکیوٹ ہوگا زیادہ نہیں ہوں گے دس آف کورس امپلائیز کہ آپ نے ہر بلاک کے ساتھ بریک لکھا ہے ادروائز دا ریپریزنٹیشن ڈز نوٹ کنفارم سو is that our graphical representation in flow charting form actually goes one to one with the code that we write for the switch statement ab zara isko dekh lete hain li limitations kya hain dekhi is statement jo thi na wo to ek general statement thi uske andar aap compound expression dal sakte the. you could have said if amount is greater than 2335.09 do something switch statement کین اونلی ورک ود انٹیگرل ڈیٹا وین ایسے انٹیگرل اوکے ہول نمبرس ہول نمبرس کے لیے ہمارے پاس شارٹ انٹ لانگ یہ تینوں ویریئنٹس ہیں لیکن ابھی جو ہم نے اگزامپل کیا ہے اس میں تو ہم کیریکٹرز استعمال کر رہے تھے کیوں کوئی چیز یاد آئی ابھی میں نے بات کی تھی کہ characters کی internal representation جو ہے S کی اگر سیٹ لے لیں تو ایک بائٹ کے اندر ہو رہی ہے That means also as whole so کا جو سوئچ کے اندر وی مسٹ پٹینس ویو ٹو سی کیس اے کیس case ہنڈریڈ case case اس طرح کی چیزیں لکھی جا سکتی ہیں ہنڈریڈ پوائنٹ فائیو نہیں لکھا جا سکتا بیک ڈیلس ود ڈیٹا سو انٹرجر ڈیٹا صرف کام کرتا ہے اور سکتے سوچ گریڈ اینڈ سم تھنگ ایلس یو کانٹ ڈو کیس اے اور بی یو کانٹ ڈو کمپاؤنڈ تھنگ یو کین ڈو اونلی ویری سمپل تھنگ بٹ اٹس اے نائس اسٹرکچرڈ جس کا فلو چارٹ بھی ہم نے بنا لیا اور ابھی جب ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی بات کریں گے تو اس میں بھی یہ اگزیکٹلی exactly فٹ ہوگا اب اگر ہم بات کریں کہ جی یہ بریک اسٹیٹمنٹ اس کا اور کوئی استعمال ہے کہ نہیں ابھی تک ہم جو پروگرامس کر رہے تھے لوپس کے طور پہ خاص طور پہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جی جب لوپ چلاتے تھے تو ہمیشہ ہمیں کوئی کنڈیشن وائلیٹ کرنی پڑتی تھی ٹو اینڈ دا لوپ کہ جی کہیں پہ کوئی چیز فالس ہو جائے یا ٹرائنم پانچ سے بڑا ہو جائے یا کاؤنٹر جو ہے دس سے بڑا ہو جائے تو تب لوپ سے باہر نکلنا ہے اور یاد ہوگا آپ نے وہ گیسنگ گیم والا اگزامپل ہم نے کیا تھا جس میں ہمیں خاص طور پہ سوچنا پڑا تھا کہ جی اگر یوزر نے کریکٹ گیس کر دیا ہے جو کیریکٹر ہم نے چھپایا ہوا ہے تو اب لوپ سے کیسے نکلا جائے تو ہم نے ایک ٹرائنم کی ویلیو ایکسیڈ کرا دی تھی تاکہ وائل کی کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے ایسی situations کے اندر break بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سو ایف یو تھنک بیک ٹو داجنل پرابلم جہاں پہ کمپیوٹر کو ہم نے کہا تھا کہ جی ایک character چھپا لو اور user keyboard سے گیس کرے گا تو وہاں پہ ایک تو آپ نے لوپ چلا دی جس میں کہا کہ جی جب تک نمبر آف ٹرائیز جو ہے وہ پانچ نہیں ہو جاتی تو یوزر سے گیس لیتے رہو لیکن اگر یوزر نے کریکٹ گیس کر دیا تو وی کوڈ ہیو ریٹنگ ویری سمپلی ایف سی لیٹ سے گیس وو زیڈ کو کر رہے ہیں کیریکٹر ویریبل سی ایکس سنگل کوٹس زیڈ سی آؤٹ گریٹ یو ہیو میڈ دا کریکٹ گیس بریک یہاں پہ break ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو کلوزٹ اس کے loop ہوتی ہے for loop ہو loop لوپ ہو یا ڈو وائلڈ لوپ ہو loop موسٹ وہ ایک دم exit ہو جاتی ہے بغیر کچھ کیے یعنی the control passes to the statement after the loop So, break can be used to jump out of the loop very quickly there is لوپ ویری which is related to break and also اسٹیٹمنٹ to loops یہ ہے continue کی statement کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لوپ کی باڈی میں ہم نے اتنا سارا کوڈ لکھا ہوا ہے پہلے والا حصہ جو ہے وہ تو common ہے وہ تو ہر دفعہ execute کرنا ہے لیکن نیچے والا حصہ جو ہے سرٹن کیسز میں ایکسی کرنا ہے سرٹن کیسز میں نہیں ایکسی کیوٹ کرنا لیکن لوپ پھر بھی چلانی ہے ایسے کیسز کے لیے ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے بریک بھی اکیلا لائن پہ لکھا جاتا ہے سیمیکولن کانٹینیو بھی جو ہے وہ اکیلا لائن پہ لکھا جاتا ہے, ہے وہ کرتا یہ ہے کہ جی اٹ the immediate امیجیٹ نیکسٹریشن آف دا لوپ اٹ فور لوپ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ راؤنڈ سو کانٹینیو جمپس جو بھی باقی اسٹیٹمنٹ لوپ کی باڈی کے اندر ہیں ان کو execute نہیں کرتا اگر اوپر continue آگیا کہیں پہ تو وہاں سے jump کر کے لوپ پھر سے شروع ہو جائے گی اب تھوڑی سی سٹوتیز اس کے اندر آتی ہیں اگر آپ وائلڈ لوپ کو لے لیں تو وائلڈ لوپ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم لوپ کی باڈی کے اندر ارینج کرتے ہیں کہ جی وہ جو کنڈیشن ٹیسٹ ہو رہی ہے وہ کسی طرح سے چینج ہو سکے تاکہ وائی لوپ کبھی نہ کبھی ٹرمینیٹ بھی ہو جائے وی ڈونٹ وانٹ انفٹ جب یہ کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ ایکسی کرنی ہے تو یو مسٹ بی ویری کیئر فل آف دا لاجک کہ جی لوپ ویریبل جو ہے یا لوپ کاؤنٹر جو ہے جس پہ کنڈیشن ڈپینڈ کر رہی ہے اس کو چینج پہلے کر لیا ہے کہ نہیں کیا بی کیئر فل آف دیٹ سیم اپلائی ٹو ڈو فور کے اندر ایک تھوڑی سی ڈبل ٹریک ہے جب وائل کے اندر آتا ہے تو امیڈیٹلی اوپر جا کے وائل کا ٹیسٹ ایکسیٹ ہو جاتا ہے سو اف یو سیٹ ان لوپ یو سیڈ کنٹینیو وہی تھی وائل ٹرائی نام لیس دین ایکٹلی ٹیسٹ ہوتا ہے less than 5? If so, پھر سے شروع ہو جاتی ہے not, loop ہو جائے گی فور لوپ کے اندر کیونکہ یہ تینوں چیزیں فور کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے ڈالی ہوئی تھی ہم نے ڈالا تھا کہ کرنا کیا ہے کاؤنٹر پلس پلس اب اس فور لوپ میں اگر کانٹینیو کی سٹیٹمنٹ آئی تو سب سے پہلے کاؤنٹر پلس پلس ہوگا پھر لوپ کا ٹیسٹ چلے گا یعنی we have in a way a built in mechanism that forces the next iteration but by definition in a for loop the next iteration means ki jo increment karna hai ya decrement karna hai wo ho jayega aur fir loop ka test perform kiya jayega while statement mein ye hamari responsibility hai ki hum code kare ki loop test ko kisi tarah se affect karna hai ki nahi karna for statement loop ke andar continue jo hai wo automatically us cheez ko force kar dega اب ہم نے ان اے وے بیسک پروگرامنگ کانسٹرکٹس جو سی اور سی پلس پلس ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں وہ کور کر لی ہیں دیکھیں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہم نے سیکوینشل اسٹیٹمنٹس سمپل اسٹیٹمنٹس پہلے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا وہ کور کر لیا سیکوینسز اس کے بعد ہم نے ڈسیزنس کور کیے جس میں ہم نے پہلے ایف دیکھا پھر ایف ایلس دیکھا اس کے بعد ہم نے اسی کا آخری حصہ جو تھا وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ملٹی ویڈیزن کور کیا سو سیکوینس اینڈ ڈیسیز دا تھرڈ ویرائٹی یعنی اسٹرکچر اس کے اندر ہم نے وائلڈ لوپ ڈو وائلڈ لوپ اور فور لوپس کور کی کچھ عرصہ پہلے دو ریسرچرز بوم اینڈ جیکوپینی انہوں نے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ ریسرچ کے بعد انہوں نے کی اباؤٹ پروگرامنگ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی پروگرام ہو وہ صرف تین کانسٹرکٹ کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے وہ کانسٹرکٹ ہیں ہمیں پتا ہے ایک دوسری تیسری اسٹیٹمنٹ ون آفٹر دی ادر ڈسیزن اسٹرکچرز وچ مینس ایف یا ایف ایل اینڈ لوپس وچ از ریپٹیشن ان تین کی مدد سے کوئی بھی پروگرام لکھا جا سکتا ہے پر ہم نے کی ہی یہ تین چیزیں ہیں بیسیکلی سو واٹس اباؤٹ دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ٹرینج اباؤٹ اٹ اینڈ ٹو کمپلیٹ دا پکچر اباؤٹ پروگرام وی ہیو ٹو اسٹیپ بیکل بیٹ ان ہسٹری کہ یہ پروگرامنگ کہاں سے آ رہی ہے جب یہ مین فریم کمپیوٹر میں کچھ لینگویجز چل رہی تھیں فورٹ ہے کو بال وغیرہ ان کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ تھی گو ٹو اسٹیٹمنٹ جی او ٹی او وہاں چلے جاؤ ان انکنڈیشنل برانچ آف ایکسی اس کے ساتھ ایف وغیرہ نہیں ہے آپ اکیلا لکھ سکتے کہ گو ٹو فلانی اسٹیٹمنٹ جو کوڈ ان گو ٹوز کے ساتھ لکھا گیا اس کوڈ کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے اور وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پروگرامس کی تھی بڑے پروگرامس کے اندر جب بھی کوئی انکنڈیشنل برانچ آف ایکسیکیوشن آتی ہے تو اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ جی یہ پتا کرنا کہ جی ہم کس رستے سے یہاں پہ آئے ہیں سو اٹکمس ڈیفیکل ادھر سے آئے ہیں چھلانگ مار کے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ صرف ٹریسنگ اور ڈیبگنگ کی بات ہو رہی ہے ماڈیفکیشن کی بات آئے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پروگرام کو اگر گو ٹو والے پروگرام آ جائیں وہ کوڈ جو تھا اس کو ہم ٹریڈیشنلی کوڈ کہتے تھے سوئیاں ہوتی ہیں سپگیٹی ہوتی ہے وہ گنجل پڑے ہوتے ہیں آپس میں ان کو تو سیدھا کرنا ہی مشکل ہے کسی سرے کو پکڑ کے آگے چلنا اٹس ویری ڈیفیکل ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر اب بری بات سی یا سی پلس پلس کے اندر گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے میں نے نہیں آپ کو بتایا سو آئی ویل ناٹ بی کوٹ ٹھیک ہے نا انفارچونیٹلی اٹ از دیر فار کمپلیٹنیس بٹ اٹس یوز از فراؤنڈ اپون نہ یعنی استعمال کریں اس کو سو so وی it other than to go back to the structured programming construct by saying اسٹرکچرسٹرکٹ یعنی ویسے کوئی بھی پروگرام ہو وہ آپ سیکوینس ڈسیزنس اور لوپس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں سو دیر از نو جسٹیفیکیشن فار یوزنگ اے گو ٹو این اے پروگرام جب آپ یہ جو اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کرتے ہیں کیونکہ sequences decisions اینڈ loops کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا جو تھریڈ ہے یعنی دا پاتھ تھرو دا پروگرام کس رستے سے آپ کا پروگرام چلا وہ کبھی بھی چھلانگیں نہیں مارتا ٹھیک ہے نا یوں نہیں ہوتا کہ یہاں آ کے گو ٹو سے آپ کہیں واپس اوپر چلے گئے ہیں اور پھر چکر لگاتے لگاتے آئے ہیں ان ادا اٹس ویری ایزی ٹو ٹریس یو کین آلویز سے اگر یہاں سے آئے ہیں تو یا پاتھ اے سے گزرے ہیں یا پاتھ بی سے گزرے ہیں اینڈ آف اسٹوری کوئی مطلب فورسڈ ایگزٹ جو ہے نا وہ کہیں سے نہیں ہوئی ہوئی یا انکنڈیشنل گو ٹو جس کو کہتے ہیں اسی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان جنرل ویر ایور پوسیبل یو شوڈ مینیمائز دا یوز آف بریک ان یور لوپسٹی میں نہیں سوچ اسٹیٹمنٹ میں تو لازمی ہے کہ آپ استعمال کریں ادروائز کوئی نہ کوئی لاجیکل ایرر ہو جائے گا لیکن جب بھی آپ لوپ لکھ رہے ہوں کوشش یہ کریں کہ وہ کنڈیشن ٹیسٹ کے ساتھ آپ کی لوپ چل جائے بریک لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے سیم اپلائی فار کنٹینیو کانٹینیو کیا کر رہا ہے ہم نے بات کی تھی کہ جی لوپ کی آدھی سٹیٹمنٹس جو ہیں باڈی کی وہ ایکسیوٹ ہوگی اور کچھ کو ہم کہیں کہ جی ابھی نہیں استعمال کرنا یا ایکسی کرنا تو وہاں ایف لگا دیں در از نو ریئل ریزن کہ جی آپ کونٹینیو یا بریک استعمال کر رہے ہوں سو بی کیئر فل آف دیٹ گو ٹو ہر استعمال نہیں کرنا لیکن break اور کنٹینیو آلسو ود ان like آئی ووڈ لائک ٹو سی مینیمائز اٹس یوزیج بیکاز میک یور پروگرام ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ ایون فار یور سیلف اسپیشلی فار ادرز اینڈ سرٹنلی وین یو ٹرائی ٹو ڈیبر ٹریس دا ایکسیکیوشن پارٹ آف یور پروگرام اب ذرا اسٹرکچر پروگرامنگ کے اوپر کچھ گائڈ لائنس کی بات کرتے جاتے ہیں ایک تو modular بنا program کو موجولر کا کیا مطلب ہے وہ ابھی آگے جا کے جب ہم فنکشنز وغیرہ میں گھسیں گے پھر آئیڈیا ہو جائے گا لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اگر ایک بڑا سارا پرابلم ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایزیلی مینیجیبل ہو اور ان ٹکڑوں کی ذریعے سے آپ پروگرام بنائیں سو so, موجولر ہونا چاہیے اس کے بعد ہر موجول یا ہر کانسٹرکٹ وہ سنگل انٹری سنگل ایگزٹ ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جی اس کے کانسٹرکٹ کے اندر یا فنکشن کے اندر یا پروگرام کے حصے کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی ایک ہی دروازہ ہے اور نکلنے کے لیے بھی ایک ہی دروازہ ہے دیکھیں میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جی بریک استعمال نہ کریں کیونکہ بریک ان اے وے دس پرنسپل کہ جی لوپ بریک سے بھی ایگزٹ ہو سکتی ہے اور نارمل کنڈیشن وائلیٹ ہونے سے بھی ہو سکتی ہے سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ سنگل انٹری سنگل ایگزٹ کیا فائدہ کیا ہے اس کا روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال لیتے ہیں دیکھیں بس پہ آپ نے سفر کیا ہوگا اور خاص طور پہ میں اومنی بس جو شہروں کے اندر چلتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سٹاپ پہ کھڑے ہوں اور بس آ کے رکے تو کیا ہوتا ہے جو باہر پیسنجر کھڑے ہیں انتظار کر رہے تھے وہ چھلانگ مار کے دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جی کون پہلے گھسے گا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے اندر جو بچارے مسافر تھے جو اترنا چاہ رہے تھے اسی سٹاپ پہ وہ بھی اس دروازے سے اترنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں سو بگ ریسلنگ میچ وہ ہو رہا ہوتا ہے دروازوں کے اوپر کتنا سمپل سا ایک سلوشن ہے کہ جی ایک دروازے پہ ان لکھا ہو اور دوسرے دروازے پہ آؤٹ لکھا ہو جنہوں نے چڑھنا ہے بس پہ وہ ان والے دروازے سے چڑھے اور جو اندر مسافر ہیں جو اترنا چاہ رہے ہیں وہ آؤٹ والے سے باہر آ جائیں کوئی کلش نہیں ہوگا آرام سے آپ کی ٹریفک جو ہے وہ چلتی رہے گی بس کا سٹاپ کے اوپر پانچ منٹ کی بجائے دو منٹ کے اندر پوری بس خالی ہو کے ری لوڈ ہو سکتی ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اینڈ اٹ از اے ویری آرڈرلی تھنگ ٹو ڈو دیٹ از واٹ سنگل اینٹری سنگل ایگزٹ کین ڈو فار یو ایف وی اپلائی دس پرنسپل ریلیجسلی You will notice something that is common in all of the stuff that we وہ common چیز یہ ہے کہ میں نے جہاں پہ بھی فلو چارٹ بنایا کسی کانسٹرکٹ کا سیکوینس تو ٹھیک ہے نا اوپر سے لائن آئی چورس ڈبے بناتے گئے اس کے اندر processes لکھتے گئے لیکن پھر ہم if پہ آئے if else پہ آئے while پہ آئے all of these loops you noticed کہ اوپر سے ایک لائن چلی درمیان میں وائل سٹیٹمنٹ آئی وائل کی لوپ سائیڈ پہ رہ گئی نیچے ایک لائن نکلی کہ یہاں پہ وائل ایگزٹ کرے گی جتنی بھی ہم نے تصویریں بنائیں، وہ اوپر والا چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے اور نیچے والا جو اسی ورٹیکل لائن کی سید کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہے۔ All of these constructs have been made and designed in a single entry, single exit fashion and that was by design The reason ان کو ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہی اسٹرکچرڈ فلو Flow کی یہ کانسٹرکٹ جو ہے اسٹرکچرڈ فلو چارٹس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں سو ایف یو لوک ایٹ کہ جی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی اور کوئی گائڈ لائن یا فلو چارٹنگ کے اندر ہم کس طرح اس کو لے کے جائیں تو وی کین ہیو اے فیو رولس یہ رولس جو ہیں یہ بھی آپ کے اندر کتاب میں دیے ہوئے ہیں اینڈ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو گیٹ ویری because they are life savers. These rules are very simple. Pahla rule jee kehta hai, ki start with the simplest flow chart. What does that mean? It means ek start ka symbol banayin, ek mota sa rectangle banayin, us mein likhne ki ji karna hai, stop ka symbol banayin. You can't get simpler than that, that's the simplest flow chart. Then we start applying rule number two, which says, koi bhi rectangle jo hai, a rectangle jo hai, it represents a process it could be input output or any processing that you want to do any rectangle can be replaced by two rectangles Now this concept is the same as taking a more complex problem and splitting it up into two simpler problems So we have split it up we're going towards the modular approach So start with a simple clock then any single rectangle, کین ریپ ٹو بلاکس اینڈ ناؤ کمز رول نمبر تھری رول نمبر تھری یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریکٹینگل جو ہے وہ ہمارے اسٹرکچرڈ جو فلو چارٹنگ کانسٹرکٹ تھے ان کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے یہ کانسٹرکٹ کون سے تھے ڈسیزن لوپ یا ملٹی ویئر decision یا لوپ کے variants جو ہیں so that means کسی بھی rectangle کو نکال کے آپ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر پلانٹ کر سکتے ہیں اب وہ فائدہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری تمام کانسٹرکچر تھیں ان کا ایک اینٹری پوائنٹ تھا ایک ایگزٹ پوائنٹ تھا اور وہ کسی ریکٹینگل کی جگہ پہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں رول نمبر فور از ایون سمپلر اٹس کہ رول نمبر ٹو اور تھری جتنی مرتبہ دل کرے ریپیٹ کر لیں واٹ آر وی ڈوئنگ اوور ہیئر ویئر ایکچولی ایکسپلورگ دا پرابلم ڈس simpler and simpler and simpler rectangle, rectangle, rectangle, if, یا ایف if ایل یا سوئچ اور بائی اے لوپ وائل ڈو while یا فور اور اس سے آپ کا تمام problem جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے جب آپ کوئی بھی سیریس پرابلم لیں گے اور اب آپ ایکسرسائزز کریں کتاب سے اور یہ رولز اپلائی کر کے ان کے فلو چارٹس بنائیں گے اور پھر ان کے ساتھ کوڈ لکھیں گے آئی تھنک یو ویل اسٹارٹ اپریشیٹنگ دا ایلیگنس آف دا اسٹرکچرس اباؤٹ ون تھنگ جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے اسٹرکچر کا وہ ایک لائن میں رکھ کے باقی تمام چیزیں ہم نے انڈینٹ کر کے بنائی ہیں ی کو جب آپ تصویر میں جوڑنے لگیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ وہ انڈینٹیشن ایک لیول نیسٹڈ دوسرے لیول نیسٹڈ تیسرے لیول تک جا سکتی ہے ڈیپینڈ آن ہاؤ مچ یو نیسٹ وائل کے اندر اندر وائل آ گیا سو ملٹیپل لیول آف انڈینٹیشن آ سکتی ہیں لیکن یہ انڈینٹیشن اگزیکٹلی exactly آپ کے کوڈ کے ساتھ ون ٹو ون کورسپونڈینس رکھتی ہے جو آپ کو فلو چارٹ میں تصویر نظر آئے گی کہاں سے آ رہے ہیں کیا ہوئے ہوا وہی کوڈ میں آپ کو نظر آنا چاہیے 99.99% .99 کہ اس flow chart کے اس حصے کے لیے ہم نے کوڈ کیا لکھا تھا سو ویری ایزی ٹو ڈیبارگ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں وتھ دا فلو چارٹ شون دا بک یو ول نوٹس پر and the problem basically comes from the if structure جہاں پہ انہوں نے دونوں طرف کو برانچز نکال دی ہیں yes ایک طرف کو ہے اور no دوسری طرف کو ہے that does not happen in code code تو ایک طرف کو اندنت ہوتا ہے left to right indentation ہو سکتی ہے آپ مارجن سے left کو نہیں جا سکتے so let's stay with the constructs that we have developed during this, this course itself and we will call that the structured programming approach آج کے لیسن میں ہم نے کیا وی اسٹارٹیڈ ود اے ملٹی وے ڈیسیزن دیٹ واز دا سوچ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی مینشنڈ اے فیو تھنگز اباؤٹ اٹ سوچ اسٹیٹمنٹ ہیز اٹس اون لٹیشنس اٹ ڈیلز اونلی ود انٹیریئر ڈیٹا بٹ اٹ از اے نائس کانسٹرکٹ to وین ایور یو وانٹ ٹو میک اے ملٹی وے ڈیسیزن آن دا ادر ہینڈ اٹ از سرٹنلی ناٹ نیسری یو کین with multiple if statements or if else constructs which are nested ifs so it's a nice thing to have switch statement ke sath humne introduce kiya ki ji break ka bhi ek statement hai jo ke switch se ekdam bahar nikal deta hai aur fir break ko humne wapas apply kiya ki ji break hum loops mein bhi istemal kar sakte hain agar kisi loop ko bhi ek second ke andar humne terminate karna ho ji aage na chale yahan break istemal kiya ja لیکن میں نے آپ کو یہ بھی ایک گائڈ لائن دی کہ جی بریک کم سے کم ہی استعمال کریں لوپس کے لوپس کے اندر بریک کے ساتھ لوپ کنٹرول کے اندر ایک کانٹینیو کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ فورس کر دیتی ہے امیڈیٹ نیکسٹ اٹریشن آف دا لوپ بٹ اگین بیسڈ آن گڈ اولڈ اسٹرکچر پروگرامنگ گائڈ لائنز آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ڈیسیزنس استعمال کر لیں افیلس استعمال کر لیں لوپ کے اندر بجائے بریک اور کنٹینیو ڈالنے کے وہاں سے ہم آگے چلے یہ بریک اور کانٹینیو لوپس پہ اپلائی کرتے ہوئے دین وی کیم ٹو دا اسٹرکچر پروگرامنگ گائڈ اور اس کے اندر وومنجا کمی کی ہم نے اسٹیٹمنٹ کو انالائز کیا اور دیکھا کہ وہ ہمیں کدھر کو لے جاتی ہے کچھ میں نے آپ کو سنگل انٹری سنگل ایکزٹ کے بارے میں بتایا اور پھر بتایا کہ جی ہم کس طرح ایک پروگرام پکڑ کے اس کے سمپلر اور سمپلر پیسز کرتے ہوئے ایک اسٹرکچرڈ فلو چارٹ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پھر اس سے کوڈ لکھنا جو ہے وہ بالکل آسان ہے اب بیسیکلی ہمارا جو سی لینگویج کا انٹروڈکٹری پارٹ تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک ٹول کٹ بن گئی ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے کمپلیکیٹڈ پروگرامز لکھ سکتے ہیں ان کے اندر اگین آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ہم تو آپ کو اسائنمنٹس دیتے ہی جا رہے ہیں اور دیتے رہیں گے لیکن یہ اسائنمنٹس کافی نہیں ہیں You have to do a lot of exercises that are given in the book. Try to read those examples. And if you have any problems whatsoever, you'd like to discuss them. You have the two forums available. You have the discussion boards. And you have email for this course. Please do write if you have a specific question. If there's a topic of interest that you would like to discuss, go to the discussion board and discuss it. Lekin chup karke mat bethe. بہت سارا کوڈ لکھیں اتنا لکھیں کہ یہاں پہ اس حصے تک آپ کو کمپلیٹ روانی آ جائے کہیں پہ آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں اگر میں کہہ دوں کہ جی مجھے اور نمبر کا سم چاہیے یا اگر میں کہہ دوں کہ جی پروگرام لکھو کہ جی کلاس کے اندر کتنے اے گریڈز آئے کتنے بی آئے کتنے سی آئے ہیں یو ہیو ٹو those exercises بک کے اندر کئی بڑے اچھے ایگزامپلس دیے ہوئے اور پڑھیں اور اگزامپلس دیکھیں ایک دوسرے کا کوڈ دیکھیں اپنے اپنے اسٹائل ڈیولپ کریں اب اس سے آگے جو ہم چلیں گے وی ول بی ٹاک نیو تھنگاسٹنگ پرابلم وی ول وری اباؤٹ پوائنٹر جابا میں پوائنٹر ابھی آپ نے نہیں دیکھے تھوڑا سا ان کا ذکر ہوا تھا لیکن جابا میں ہیں نہیں اینڈ those are some of the strengths سی اینڈ سی پلس پلس سو وی آر گوئنگ ٹو بیسیکلی تھنک دیٹ دس از مائل اسٹون ایز فار ایز کورس از کنسرنڈ بیسک کانسٹرکٹس اب آپ کی ٹول کٹ کے اندر ہے اس کے بعد ہم اور کامپلیکس اور کامپلیکس جو ہیں وہ کانسٹرکٹ بناتے جائیں گے اور بہت ساری پروگرامنگ ایکسرسائز کرتے رہیں گے اگلی دفعہ کے لئے اجازت دیجیے خدا حافظ